انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها يرمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر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 اس دوزخ کی طرف جاؤ جسے تم جھٹلاتے رہے تھے چلو تین شاخوں دار سائے کی طرف جو در اصل نہ سایہ دینے والا ہے اور نہ شعلے سے بچا سکتا ہے یقیناً دوزخ چنگاریاں پھینکتی ہے جو مثل قلعے کے ہیں گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں آج ان جھوٹ جاننے والوں کی درگت ہے آج کا دن وہ دن ہے کہ یہ بول بھی نہ سکیں گے نہ انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی آج جھوٹا جاننے والوں کی خرابی ہے یہ ہے فیصلے کا دن ہم نے تمہیں اور اگلوں کو سب کو جمع کر لیا ہے بس تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو واع ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے جو کفار قیامت کے دن کو جزا سزا کو جنت دوزخ کو جھٹلاتے تھے ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ لو جسے سچا نہ مانتے تھے وہ سزا اور دوزخ یہ موجود ہے اس میں جاؤ اس کے شولے بھڑک رہے ہیں اور اونچے ہو ہو کر ان میں تین پھاکیں کھل جاتی ہیں تین حصے ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی دھواں بھی اوپر کو چڑھتا ہے جس سے نیچے کی طرف چھاؤں پڑتی ہے اور سایہ معلوم ہوتا ہے لیکن فی الواقع نہ تو وہ سایہ ہے نہ آگ کی حرارت کو کم کرتا ہے یہ جہنم اتنی تیز و تند سخت اور بکثرت آگ والی ہے کہ اس کی چنگاریاں جو اڑتی ہیں وہ بھی مثل قلعے کے اور تناور درخت کے مضبوط لمبے چوڑے تنے کے ہیں دیکھنے والے کو یہ جچتا ہے کہ گویا وہ سیاہ رنگ کے اونٹ ہیں یا کشتیوں کے رسے ہیں یا تانبے کے ٹکڑے ہیں جہنم کا ذکر ابن عباس عبا اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم جاڑے کے موسم میں تین تین ہاتھ کی یا کچھ زیادہ لمبی لکڑیاں لے کر انہیں بلند کر لیتے اسے ہم قصر کہا کرتے تھے کشتی کی رسیاں جب اکٹی ہو جاتی ہیں تو خاصی اونچی قد آدم کے برابر ہو جاتی ہیں اسی کو یہاں مراد لیا گیا ہے ان جٹلانے والوں پر حسرت و افسوس ہے آج نہ یہ بول سکیں گے اور نہ انہیں عذر و معذرت کرنے کی اجازت ملے گی کیونکہ ان پر حجت قائم ہو چکی اور ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی بات ثابت ہو گئی اب انہیں بولنے کی اجازت نہیں یہ یاد رہے کہ قرآن کریم میں ان کا بولنا مکرنا چھپنا عذر کرنا بھی بیان ہوا ہے تو مطلب یہ ہے کہ حجت قائم ہونے سے پہلے عذر معذرت وغیرہ پیش کریں گے جب سب توڑ دیا جائے گا اور دلیلیں پیش ہو جائیں گی تو اب بول چال عذر و معذرت ختم ہو جائے گی غرض میدان حشر کے مختلف مواقع اور لوگوں کے مختلف حالتیں ہوں گی کسی وقت یہ کسی وقت وہ اسی لیے یہاں ہر کام کے خاتمے پر جھٹلانے والوں کی خرابی کی خبر دی جاتی ہے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فیصلے کا دن ہے اگلے پچھلے سب یہاں جمع ہیں اگر تم کسی چالاکی اور مکاری سے ہوشیاری اور فریب ہی سے میرے قبضے سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ پوری کوشش کر لو خیال تو فرمائیے کہ کس قدر دل ہلا دینے والا فقرہ ہے پروردگار عالم خود قیامت کے دن ان منکروں سے فرمائیں گے کہ اب خاموش کیوں ہو وہ چلت پھرت چالاکی اور بے باکی کیا ہوئی دیکھو میں نے تم سب کو ایک میدان میں حسب وعدہ جمع کر دیا آج اگر کسی حکمت سے مجھ سے چھوٹ سکتے ہو تو کمی نہ کرو جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا یا من, مِن أخطار وَالْأَرْضِ الى النسط منظو یعنی اے جنو انس کے گروہ اگر تم آسمان و زمین کے کناروں سے باہر چلے جانے کی طاقت رکھتے ہو تو نکل جاؤ مگر اتنا سمجھ لو کہ بغیر قوت کے تم باہر نہیں جا سکتے اور وہ تم میں نہیں اور جگہ اللہ نے فرمایا غلط رو نو آ یعنی تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے صحیح مسلم میں حدیث قرسی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو نہ تو تمہیں مجھے نفع پہنچانے کا اختیار ہے نہ نقصان پہنچانے کا نہ تم مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو نہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو ابو عبداللہ جدلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس گیا دیکھا کہ وہاں عبادہ بن صامت اور عبدلہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور ان کے ساتھ قابل احبار رحمۃ اللہ علیہ یہ سب بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں میں بھی بیٹھ گیا تو میں نے سنا کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام اگلوں پچھلوں کو ایک چٹیل صاف میدان میں جمع کریں گے آواز دینے والا آواز دے کر سب کو ہوشیار کر دے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کا دن فیصلوں کا دن ہے تم سب اگلے پچھلوں کو میں نے جمع کر دیا ہے اب میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر میرے ساتھ کوئی دغا فریب مکر ہیلا کر سکتے ہو تو کرو سنو متکبر سرکش منکر اور جھٹلانے والا آج میری پکڑ سے بچ نہیں سکتا اور نہ کوئی نافرمان شیطان میرے عذابوں سے نجات پا سکتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ علمہ نے فرمایا لو ایک حدیث میں بھی سنا دوں اس دن جہنم اپنی گردن دراز کر کے لوگوں کے بیچو بیچ پہنچ کر بآواز بلند کہے گی اے لوگوں تین قسم کے لوگوں کو ابھی ہی پکڑ لینے کا مجھے حکم مل چکا ہے میں انہیں خوب پہچانتی ہوں کوئی باپ اپنی اولاد کو اور کوئی بھائی اپنے بھائی کو اتنا نہ جانتا ہوگا جتنا میں انہیں پہچانتی ہوں آج نہ تو وہ مجھ سے کہیں چھپ سکتے ہیں نہ کوئی انہیں چھپا سکتا ہے ایک تو وہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہو یعنی مشرک دوسرے وہ جو منکر اور متکبر ہو اور تیسرے وہ جو نافرمان شیطان ہو پھر وہ مڑ مڑ کر چن چن کر ان اوصاف کے لوگوں کو میدان حشر میں سے چھانٹ لے گی اور ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر نگل جائے گی اور حساب سے چالیس سال پہلے ہی یہ جہنم واصل ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے آمین